کے اندر اپنی پوری زندگی بتا دو یہ راستہ رحمانیت ہے جس کے بارے میں شدت سے نفی آئی ہے اسلام میں حضور کی ایک حدیث ہے, احمد میں رحمہ اللہ لا اسلام میں کوئی رحمانیت نہیں لیکن یہ کہ ایک اور حدیث کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مسلم احمد کی حدیث ہے رحمانی جہاز حکیمانہ کال ہے حضور کا سلیہ وسلم اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبھی اللہ ہے اس سے زیادہ حکیمانہ بات نہیں ہو سکتی تم اپنے نفس کو تکلیفیں پہنچانا چاہ رہے ہو تو یہی تکلیفیں جہاد فی سبھی اللہ میں بھی تو ہے جبکہ تم غاروں میں بیٹھ کر تکلیفیں پہنچاؤ گے اپنے نفس کو تو اس سے صرف تمہیں عزیزات کو کوئی فائدہ پہنچے گا اگر پہنچے گا اگر کہ اس میں بہت سے خطرات بھی ہیں اس پر بعد میں تذکرہ ہوگا وہ خطرات جو ہیں بہت زیادہ خوفناک مٹائی پیدا کر سکتے ہیں لیکن فرض کیجئے مثبت پہلو کے سامنے رکھا جائے تو صرف تمہاری ذات کو فائدہ پہنچ رہا ہے یہی تکلیف ہے تم اپنے نفس کو پہنچاؤ جہاد سی سمیل اللہ میں وہاں جا کر بھوک بھی آ جاتی ہے ایسا وقت بھی آتا ہے جیسا کہ غزبۂ تبوک میں ہوا ہے کہ تین تین مجاہدین کے لیے چوبیس گھنٹے کا راشن ایک کھجور آج اس سے زیادہ نفس کشی اور کیا ہوگی لیکن یہ نفس کشی اس راستے میں ہے کہ جس سے دین کا غلبہ ہوگا نظام عدل و قسط قائم ہوگا بحثیت مجموعی جو ہے کروڑوں انسان جو ہے وہ ظلم کے اور جمر کے اور استبداد اور استحصال کے پھندوں سے نجات پائیں گے ان کے لیے پھر ممکن ہوگا کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف کوئی توجہ کرے اس سے لا لگائے اس, اس کے ساتھ جو ہے راتوں کو کھڑے ہو کر اس کے ساتھ مکالمہ اور مخاتمہ کرے اس کے ساتھ مناجات کرے لیکن یہ کہ یہ کم ہوگا جبکہ انہیں اس ظلم کی چکیوں سے نکالا جائے وہ جو کولو کے بیل بنے ہوئے ہیں جو بار برداری کے جانور بن کر رہ گئے ان کے لیے کہاں ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں اور کہیں کوئی اعلی خیال بھی ان کے ذہن میں آ سکے تو نو انسانی کو ان بندھنوں سے آزاد کرنے کے لیے جد جہد کرو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے اس جہاد فی سبیل اللہ میں بھوک بھی آ جائے گی بے آرامی بھی آ جائے گی تکلیفیں بھی آ جائیں گی بجائے اس کے کہ غاروں میں جا کر وہ تکلیفیں اپنے لفظ کو پہنچاؤ وہ سارے متاثر جو ہے وہ حاصل ہو جاتے ہیں اور وہ جہاد فی صبی للہ ہے تو رہبانی تو حاضر امت الجہاد سبیل اللہ اس امت کی راہبانیت تو جہاد ہے اور یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے جس کے لیے کلائمیکس وہ آیت ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں لقد ارسل رسولنا وانزلنا الناس بالقسط وانزلنا باس اب ومنافع للناس یہ معاملہ ہے اپنے نفس کے ساتھ بھی مجاہدہ کرو اس راستے میں کرو اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ یہ بھی ہے کہ حرام سے اس کو بچا لو اس کی خواہش ہے اندر سے ابری ہے لیکن اگر وہ جس جو چیز طلب کر رہا ہے وہ حرام ہے تو اسے روکو اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو بنا کرو اس سے نہ عادل ہوا جس نے کہ اپنے نفس کو رو کے رکھا اور اس کی لگامیں جو ہے کھینچ کر رکھی خواہش سے کہ وہ خواہش جو ہے وہ حرام کے راستے کی ہو اگر جائز کی ہے تو وہ عید الی نفس سے حقن تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے یہ ادائے حقوق کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اپنے نفس کو اس کا حق ادا کرو اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جو سنن ابی داود میں آئی ہے حضرت عالم سے مالک سے رضی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ رحبانیت میں نہایت تشدد ہوتا ہے بلکہ ایک لفظ میں نے استعمال کیا بار بار تعمک بہت گہرائی میں جانا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو جن کو ہم فوائر کہتے ہیں ان کے بارے میں بھی نہایت حساس ہو جانا تکلف ہے تعمق ہے بہت ہی اس کے بارے میں حساسیت ہو گئی ہے یہ چیز جو ہے اور اپنے آپ اپنے اوپر انسان بہت ہی سختی کر رہا ہے حضور نے فرمایا لا اللہ تشدد والا آنکھوں سے دیکھو اپنے اوپر زیادہ تشدد نہ کرو زیادہ سختی نہ کرو اس نفس کو جائز چیزوں سے بھی محروم نہ کرو نتیجہ کیا نکلے گا اللہ تم پر سختی کرے گا پھر یہ سختی جو ہے تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گی وہی اس آیت کے اندر بھی آگے آئے گا فعما قوم فشد اللہ اس لیے کہ تم سے پہلے بھی ایک قوم ایسی گزری ہے جس نے اپنے اوپر بہت تشدد کیا نفس کشی کی انتہا کو پہنچ گئے تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی فطیل کا بقایا ہوں اس سبا تو اب تم دیکھتے ہو ان کنی میں اور ان گرجوں میں اور ان راہب خانوں میں یہ ان کے بقایا بیٹھے ہوئے ہیں تو جو ان کا حشر ہے یہ تو جو خود مغربی جو غورقین ہے اور جو انہوں نے ہسٹری آف منیسٹسزم کرسچین منیسٹسزم کی جو تاریخ مرتب کی اس میں جس طرح کی تفاصل ہمارے لیے ڈھونڈے کھڑے کر دینے والی بات کہ ابتدائی دور میں تو یقیناً جن لوگوں نے اس کا ایجاد کیا ہے اس کو اور انہوں نے اپنے اوپر بہت تشدد کیا بہت سختی کی اور کچھ لوگ ہوتے ہیں باہمت لوگ کہ جو اس سختی کو برداشت کر جاتے پابندی کر جاتے لیکن یہ کہ اکثر لوگ پھر جب آتے ہیں پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر وہ ان کی پابندی نہیں کر پاتے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بظاہر راہب ہے راہبہ ہے غیر شادی شدہ ہے لیکن یہ کہ اندر خانے جو ہے اخلاق باختا ہے زناکاری ہو رہی ہے راہب خانے ہیں لیکن اندر زناکاری ہو رہی ہے حرامی اولاد پیدا ہو رہی ہے ان کے گڑے گھوٹے جا رہے ہیں راہم خانوں کے خانوں میں قبرستان بن گیا ہے ناجائز اولاد ہے تو بظاہر کچھ ہے راہم آئے ہیں لیکن یہ کہ حقیقت میں انسان جب اپنی فطرت کے سے کشتی کرتا ہے تو کچھ لوگ باہمت ہوتے ہیں جو واقعی تک قابو پا لیتے ہیں اپنے نفس کو کچل دیتے ہیں اور اس کی پابندی کر سکتے ہیں لیکن اکثریت کا معاملہ یہ نہیں ہوتا بلکہ پھر انسان کی طبیعت اس کی سرشت سے پچھاڑ دیتی ہے اور پھر تو انسان گرتا ہے زندگی کے اندر اور جس انتہائی پستی کو تک وہ پہنچتا ہے واقعہ یہ کہ اس کا تذکرہ کرنا بھی بڑا مشکل ہے تو یہاں فرمایا مت کرو اپنے اوپر تشدد یہی وجہ ہے کہ میں نے بار بار آپ کو توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید میں تین مقامات ہیں جن میں کبائر سے بچنے کو کہا گیا ان تجن کبائر ماتل سی آن خلکن بدخلن کریما سورہ نصاب نے فرمایا اگر تم ان بڑی بڑی چیزوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے اگر اجتناب کر لو گے چھوٹی چیزیں ہم خود دور کر دیں گے عام طور پر جو مذہبی مزاج اور مذہبی ذہنیت بنتی ہے ان چھوٹی چیزوں میں جب تعمق ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر بسا کا صورت وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ مچھر چھانے جاتے ہیں سموچے اونٹ نگلے جاتے ہیں جو کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہود کے علماء پر ترتیب کی تمہارا حال یہ کہ مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اوٹ نکل جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تبقو تعمک بھی ہے اور تشدد بھی ہے تکلف بھی ہے اوور ایمفس بھی ہے لیکن یہ کہ بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ نکلی جا رہی ہیں اسی طرح سورج سورت النظم میں فرمایا ہے کہ یشتبول قباعال اور نسب الفواہش معمولی چیزیں جو ہے انسان سے ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں ذرا زیادہ حساس نہ رہوں اس لیے کہ اصول یہ دیا گیا ہے کہ ان حسنات ضمن سیاح نیکیاں جو ہیں ان چھوٹی چھوٹی برائیوں کو سگائر کو خود بخود انسان کی نیکیاں جو ہیں ان کا اضافہ کرتی رہتی انسان وضو کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے آنکھوں کا آنکھوں کو دھوتا ہے پانی ڈالتا ہے تو آنکھوں کے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں وہ سگائر ہوں گے غیر ادادی طور پر کسی نابینوں پر نگاہ پڑ گئی تھی اور فرض کیجیے کہ اس وقت کوئی تلز بھی محسوس کیا انسان نے اس کی کوئی نیت نہیں تھی ارادہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں فرمائے گا وزو کرتے ہوئے جب آگ دھوئیں گے آپ تو وہ اس کی جو بھی قدورت ہے اس کی کسابت بھول جائے گا ہاں ارادے کے ساتھ معاملہ نہ ہو وہ پھر قبائل کے معاملہ چلا جائے گا اسی طرح سورہ شورہ میں ہم پڑھ چکے ہیں ولدینہ جشتہ قبائل اس میں ولفواہش ویدا ماں غذب تو ایک تو ہے در حقیقت اپنی پوری توجہ کو اس جد پر مرکوز کرنا کہ دین غالب ہو نظامِ ابرو کس ٹائم ہو ظلم کا باطل کا استحصال کا جبر کا استحصال کر دیا جائے اور اس میں خود انسان کبائر سے بچا ہوا ہو تمام بڑے بڑے گناہوں سے اس کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہو سزائر کا معاملہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے اس کو دھوتے رہتے ہیں نقف فر عام کم ہم تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گے حسنات سی آتی ہے وہ خود بخود جو ہے جھوٹی چلی جاتی ہے تو یہ ہے دو باتیں ذہن میں رکھنے کی ہے اور اس میں جو عام طور پر ایک مذہبی مزاج کے اندر تشدد اور تعبق پیدا ہو جاتا ہے اس کی بہترین مثال جو ہے حدیث نبی میں بڑی اہم حدیث ہے یہ اور یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے حضرت عالی مالک سے صبی اللہ عنہ فرمات جا سلاست و رحط بیوت ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلوران عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشخاص حضور کی ازواج مطحرات کے گھروں میں آئے یعنی مختلف ازواج کی حجروں پر جا کر ان سے پھر حضور کی جو نفلی عبادت تھی اس کے بارے میں سوال کیا ظاہر بات ہے فرض عبادت کو سب کے نزدیک متفق علیہ نماز پانچ نمازیں تو سب کو پڑھنی ہے حضور اور کتنی نماز پڑھتے ہیں رات کو کتنی دیر تک آپ نواز لدا کرتے اسی طرح فرض روزے رمضان کے تو سب نے رکھ دے ہے حضور نفلی روزے کتنے رکھتے ہیں یہ تحقیق کی انہوں نے ان کے اپنے اندر جو ہے وہ ڈیکی کا جذبہ جو ہے وہ بہت توانا ہو کر اور بہت طاقتور ہو کر ابھر آیا تھا تو انہوں نے اندازہ کرنا چاہا کہ حضور کا معمول کیا ہے یہ سنون عبادت نبی ہے فلم معوں جب انہیں اس کی خبر دی گئی ظاہر بات ہے نہ حضور کی زندگی میں کوئی تکلف اور تسلو تھا نہ واضح متحرات نہ زی اللہ تعالیٰ آجمعین ان کی طرف سے کوئی اس معاملے کے اندر کوئی مبالغہ آرائی ہو سکتی تھی معاذ اللہ جو صحیح صحیح صورت تھی انہوں نے بیان کر دی تقال ایسا محسوس کیا انہوں نے کہ گویا کہ ان کے اندازے سے یہ بات بہت کم نکلی وہ سمجھتے تھے کہ حضور تو شاید ساری رات بستر سے اپنی کمر لگاتی ہی نہیں ہوگی لیکن جب انہیں والوں نے حضور سوتے بھی ہیں آپ کو استراہک فرماتے ہیں آرام فرماتے ہیں ہاں آپ تاجد بھی پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں لیکن یہ کہ آرام بھی فرماتے ہیں ان کا کوئی گمان ہوگا کہ حضور تو کبھی ناگا ہی نہیں کرتے ہو گے ہمیشہ ہی روزہ رکھتے ہو گے بتایا گیا نہیں ایسا نہیں ہے حضور اتنے روزے رکھتے ہیں یا یہ معمول ہے آپ کا کام نہیں تو انہوں نے اسے کچھ قلیل سمجھا ان کی توقع سے کم من رسول صدر اب انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ کہا کہ ہمارا حضور سے کیا مقابلہ اور ہمارا ہم کیا کہا قیاس کر سکتے ہیں اپنے معاملے کو حضور کے معاملے پر جبکہ ان کے تمام اگلے پچھلے گناہ اللہ نے ویسے ہی معاف فرما دیا اب ان میں سے ایک نے یہ کہا اما آنا فوصل نے کہا بھائی میں تو اب کر کرنے کا ہوں میں تو پوری رات ہمیشہ ہر رات اور پوری رات کھڑا رہوں گا نماز پڑھوں گا قتل نہیں چھوڑوں گا وکال لا کرو وہاں بلا اس کو نے کہا میں تو ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا کبھی نارازی کروں گا وکال لا کر وہاں بلا اتدنگ جو میں تو عورتوں سے علیحدہ رہوں گا بالکل اور کبھی بھی عمر شادی نہیں کروں گا خجا رسول اللہ صفال اب یہاں تو معلوم ہو رہا ہے کہ حضور نے ان سے بات جا کر کہی آپ گئے ہیں آپ کو بتایا گیا یہ علم میں آ بات تو حضور خود گئے ہیں ان کے پاس اور جا کر آپ نے فرمایا انتم النظین کل تم کا را بتا کیا آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ یہ باتیں کہی ہیں اما اللہ انی لاکم لاہ واقع یہ بہت ہی غیر معمولی انداز ہے یہ اس طرح کا حضور کا معمول نہیں ہے آپ نے جو الفاظ استعمال کیے خدا کی قزم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں اور تم میں سب سے بڑھ کر میرے اندر اللہ کی خشیت ہے لیکن میرا طرز عمل کیا ہے ملا کن اصوم اور اس میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور دھاگا بھی کرتا ہوں میں اسلی ہوں اور کو دو میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں وہ تزم مجم میں تو عورتوں سے نکاح کرتا ہوں میں نے نکاح کیے مطابق جذبات میرے گھر میں ہے تو من رگے بانگ سنتی تو کان کھول کر سن لو جسے میری سنت پسند نہیں ہے جو اعراج کرے گا میری سنت سے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یعنی ہے تو یہ نیکی کا جذبہ بڑا مستعین ہو گیا ہے بہت ہی قوی ہو کر ابرا ہے لیکن جان لو کہ اسے حد اعتدال میں اگر نہ رکھا تو جو میرا اسوا ہے جو میری سنت ہے وہ در حقیقت اس اعتدال پر مبنی ہے کہ نفس کا بھی حق ہے وہ دل نفس کا حق جیسا کہ میں نے بارہ سنایا ہے حضرت العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبد اللہ ان میں بھی اسی طرح کا غلبہ ہو گیا تھا پوری پوری رات اور روزہ رکھتے تھے ہمیشہ تو حضور نے بلا کر جواب ترمی فرمائی یا آبد اللہ امل مخبر اندر کا تسلوم الدہ و اے عبداللہ مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ تم پوری رات نماز پڑھتے ہو اور ہمیشہ روزہ رکھتے ہو تو کیا کہیں حضور کے سامنے چھپائے تو کیا اتنا ارض کیا بلا یا رسول اللہ تل مت کرو ایسا حقیقت میں اندال نفس کا لے کا حقل وہ اندال غورے کا لے کا حقل وہ اندا نئے کا لے کا حقل تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بی کا بھی تم پر حق ہے تمہارے ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے تو بھی حقوق ہے ان سب کو ایک اعتداد اور تبادل کے ساتھ ادا کروں یہ جو حدیث میں نے طویل آپ کو متفق علیہ سنائی ہے اس کا ایک اور مرشن بھی ہے کہ جو سنن نسائی میں آیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقاعدہ اجتماع میں بھی خطاب فرمایا ہے یعنی ایک تو یہ کہ ان تینوں اشخاص سے جا کر آپ نے ان کو تب فرمائی کہ یہ میرا راستہ نہیں ہے یہ میرا طریقہ نہیں ہے. اچھی طرح کان کھول کے کا سن لو من بغے بال سنتی فل لیکن اس پر مستض یہ کہ پھر گویا کہ آپ نے آپ نے خطمہ جو ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم اقوام و کضا لاکی صوبافنتی فل ہے سمندی کس روایت سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ حضور نے جب یہ دیکھا کہ یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے یہ بھی ایک رجحان ہے یہ صرف ان تین افراد کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ چیز مسلمانوں کی جماعت کے اندر زیادہ بڑے پیمانے پر فراج کر جائے تو پھر آپ نے یہ خود خود دیا اللہ تعالیٰ کی ہم فرمائے صنا اللہ تعالیٰ کی بیان فرمائی اس کے بعد فرمایا اور یہ عمومی الفاظ کی شکل میں ماں بال و اقوام القول نہ کیا ہو گیا لوگوں کو کہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی استعمال نہیں کروں گا کبھی نازہ نہیں کروں گا کوئی کہتا کہ میں پوری پوری رات نماز پڑھا کروں گا لیکن دیکھو سن لو ناقم اسلّی وا نام وا میرا طریقہ یہ ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور روزہ رکھتا بھی ہوں اور ناغا بھی کرتا ہوں بات نساء اور اس دیواج کی زندگی میں گزار رہا ہوں کمن رگے بان سنتی فلح سندی وہ جسے بھی میری سنت پسند نہیں ہے یا جو بھی میری سنت سے اعراض کرے گا وہ اس کا پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں اس سے دو باتیں اسی طریقے سے سمجھ لیجیے نمبر ایک اسلام دین فطرت ہے فطرت اللہ فتح اس میں اعتدال ہے توازن کو سلف کنٹرول مطلوب ہے سلف انہیلیشن ضبط نفس درکار ہے نفس کشی یہ پسندیدہ نہیں ہے جبکہ رہبانیت خلاف فطرت ہے اور اس خلاف فطرت ہونے کے باعث بسا اوقات انسان پھر شکست کھا جاتا ہے اپنے آپ سے فیصلہ تو کر لیتا ہے لیکن اس کی پابندی نہیں کر پاتا یہ اسی آیت مبارکہ کے آخر میں یہ مضمون آئے گا اور دوسری بات جو اصل میں جو اس کلائمکس کے ساتھ اس اینٹی کلائمکس کا جو تعلق ہے اس رب کو ذہن میں رکھیے کہ اسلام چاہتا ہے یہ کہ در حقیقت رخ جو رہے انسان کا وہ رہے اقامت دین انقلابی عمل ظلم کا خاتمہ باقی کا استثال بدی کے ساتھ پنجا آزمائی اصل توجہ ادم ہے اس کے دوران بھی ظاہر بات ہے کہ بھوک بھی آئے گی تکلیف بھی آئے گی مسائل بھی آئیں گے خاکے بھی آئیں گے پیٹوں پر پتھر بھی باندھنے پڑ جائیں گے راتوں کو سونا جو ہے نصیب نہیں ہوگا یہ ساری مشکلات اور مسائل جو خامخواہ ایک تکلف اور تسلو کی شکل میں جو اس نظام رحمانیت میں آتے ہیں انسان اپنے اوپر تاریخ کرتا ہے یہ سب کے سب آئیں گے لیکن یہ کہ وہ پروڈکٹیو ہوں گے اس اعتبار سے کہ معاشرے میں عدل قائم ہو انصاف کا دور دورہ ہو اور یہ جو رحمانیت کا نظام ہے یہ ایک اعتبار سے ظلم کو اور باتیں کو اور بلی کو اور شر کو تقویت پہنچاتا ہے اس لیے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ میدان سے ہٹ گئے وہ معاشرے کو چھوڑ کر اور جا کر گفاؤں میں اور غاروں کے اندر بیٹھ گئے اور یہ جو دنیا جو ہے اب اشرار کے لیے ظالموں کے لیے شریف لوگوں کے لیے گویا کہ اور چھوٹ انہیں حاصل ہو گئی کہ اور کھل کھیلے ان کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں رہا اس اعتبار سے میں نے کہا تھا یہ شیطان کا اروا اور اجلال ہے جس کی بہترین قابلیت جو علامہ اقبال میں کی ہے کہ ابلیس نے جو اپنے اس دور کے چیروں چاٹوں کو جو بھی اس نے ہدایات دی ہے کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں وہ ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں اثر آزر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں لہذا راستہ ایک ہی ہے مست رکھو ذکر و فکرے صبح گاہی میں اسے پختہ کر دو مزاج خان کا میں اسے اب آگے چلیے فرمایا وہ جالنا پھر قروب لذید تباؤ و راہبہ رحمانیت نب کا داروہا رحمانیت کی بنا انہوں نے ہی کی یہاں اسے لفظ بےدت کو سمجھ لیجئے ایک ہے اجتہاد کتاب و سنت میں جو اصول دیے گئے ہیں ان سے ایک اجتہاد کرتے ہوئے نئی صورت حال میں شریعت کا حکم تلاش کرنے کی کوشش کرنا بنت کہتے ہیں ایک ایسی چیز جس کی کوئی اصل ہے ہی نہیں بے بنیاد بات اور یہاں پر اس رحمانیت کو بحثیت ایک انسٹیٹیوشن کے نظام ایک فلسفے کے قرآن مجید بدع قرار دے رہا ہے مرحبانی ماں کٹما علیہ ہم نے وہ شے ان پر لازم نہیں کی تھی تھیغار رضوال اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں یہ مشکلات میں سے ہے یہ مقام اگر ایسے مقام پر یہ نوٹ کر لیجیے یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ جہاں کہیں اس طرح کا احتمال ہوتا ہے کہ دو مفہوم ہو سکتے ہیں دو امکانات ہیں احتمال ہے۔ تو وہاں پر دونوں ہی اپنی جگہ پر قیمتی ہوتے ماں تٹرنا اللہ ایک ترجمانی یوں کی جاتی ہے ہم نے نہیں فرض کیا تھا ان پر کچھ بھی سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں ہم نے یہ تو فرض کیا تھا کہ اللہ کو راضی کرو لیکن یہ رحمانیت ہم نے فرض نہیں کی تھی ایک ترجمانی یوں کی گئی ہے کہ انہوں نے رحمانیت کی بنت جو ایجاد تھی تو تھی وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے یعنی بدنیتی نہیں تھی بسا اوقات نیکی کا جذبہ ہوتا ہے کہ جو حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کے راستے پر پڑ جاتا ہے جیسا کہ ظاہر بات ہے کہ ان تین صحابہ کا معاملہ جو ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا ہے تفصیل سے وہ کسی بدنیتی پر کسی بری نیت کے اوپر تو ببنی نہیں تھا نیکی کا جذبہ تھا خیر کا جذبہ تھا اللہ سے لو لگانے کا جذبہ تھا لیکن یہ ہے کہ وہ بدنیتی کے بغیر بھی کوئی شے کسی شرط کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس کے لیے ہی در حقیقت جو ہمارے پاس تحفظ ہے جو ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے وہ ہے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم چناتی یہی مضمون ہے کہ جو جو ہمارے اس منتخب نصاب کا درس نمبر دو ہے آئے بر کہ نیکی کا ایک ماڈل ہونا چاہیے سامنے جس کے ریفرنس سے آپ مختلف چیزوں کے ریشیو پروپورشن کو معین کر سکیں مختلف تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کو کیسے سمویا حضور نے کس تناسب کے ساتھ سمویا کس امتداد جو کیا ہے آپ نے اس میں توازن کتنا ہے اعتدال کس درجے کا ہے یہی سب سے بڑا حسن ہے سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم جامعیت جامعیت کمرہ پھر یہ کہ اس میں توازن اور اعتدال اس موضوع پر میں نے ایک مرتبہ ایک مقالہ بھی لکھا تھا اور سیرت النبی کی کانفرنسز کا جو آغاز کیا تھا صدر ضیاول صاحب نے ایک مرتبہ اس میں کی نوٹ ایڈریس میرا تھا اسی موضوع پر تو اس حوالے سے وہ چھپا بھی تھا کہ حضور کی سیرت کا سب سے زیادہ جو نمایاں اور امتیازی وصف ہے وہ توازن اور اعتدال ہے مختلف بلکہ متضاد تقاضوں کو آپ نے سمویا ہے نہایت توازن اور اعتدال کے ساتھ اس موضوع پر اور اس آیت ربار کر ہماری گفتگو ابھی جاری رہے گی بارک اللہ لی و, و نفانی ویات الم بلآیات مسل کی حقیقت